الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجدنا النياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعنى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعِنَا آلِكَ يَا نُورَ اللَّهِ رمضان المبارک شریف کی پندرہویں شب سن 1435 سو ہجری مبارک مہینہ مبارک شب مبارک گھڑیاں اور خوش قسمت لوگ ان مبارک گھڑیوں سے آخرت کی تیاری کا خوب خوب سامان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی رمضان المبارکین ساتوں کا خوب خوب فائدہ اٹھانے آخرت کے لیے خوب خوب زیادہ راہ اکٹھا کرنے کی توفیق ہے رفیق ادا فرمائے مدنی چینل نے جو خصوصی اہتمام کیے ہیں ہماری آخرت کی تیاری کو اور زیادہ اس سے معاونت کے لیے اور آخرت کے زیادہ رائے اکٹھا کرنے میں جو اپرچونیٹیز مدنی چینل نے مختلف امت مسلمہ کو پرووائڈ کی ہیں مہیا کی ہیں ان میں سے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ کو شیئر کرنے کا بھی معاملہ یہ شامل ہے اور مدنی چینل کا فیض عام لٹاتا ہوا علم دین کے موتی بکھیرتا ہوا بہت مقبول سلسلہ مدنی مذاکرہ جس میں بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے مبارک ملفوظات سے ہمیں نوازتے ہیں ان کی خدمت میں مختلف ایریا اور مختلف سرکلز آف لائف مختلف ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور یہ ہماری عقل و سمجھ کے مطابق علم و حکمت سے معمور جواب عطا فرماتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں تربیت کرتے ہیں اور اس سے پہلے مدنی مذاکرے میں جو تیاریاں ہوتی ہیں مدنی مذاکرے کے سلسلے میں اس میں مدنی چینل کی مجلس نے آپ کو شرکت شریک کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آج کا مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر ان شاء اللہ آگے بھی سلسلہ بڑھتا رہے گا تقریبا ہر گھر میں ہی نئے آنے والے امت مسلمہ کے فرد کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور آنگن میں پھول کھلتے ہیں اور ظاہر متمنی بھی ہوتے ہیں لوگ جب نن میاں یا ننی منی جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو جہاں اور بہت سارے فیکٹر ذہن میں آتے ہیں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں وہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے جس کا سلسلہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے کہ ان من منی میاں کا یا منی جو ہیں ان کا نام کیا رکھا جائے گا اور بعض جگہ تو یہ اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتا ہے اس پر کانفرنس بھی شاید منعقد ہوتی ہو اور مشورے بھی ہوتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے وہ نام زیر غور لائے جاتے ہیں اور یہ کریز بھی ہوتا ہے بعض گھرانوں کے اندر کہ وہ ان کا بس نہیں چلتا شاید کہ سات سمندر پار دور کوئی گہرائی کے اندر جا کر اور کسی پتھر کے نیچے سے کوئی نایاب سا نام نکال کر وہ اپنے مدنی من یا مدنی منی کا नाम دیں تو منفرد نام ڈفرینٹ نام ہٹ کے نام رکھنے کا کریز ہوتا ہے تو نام رکھنے کے حوالے سے آداب آلہ حضرت نے جو تعلیم فرمائے ہیں یہ عجنیت ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی تو اب حضرت کی خدمت میں سوال ہوتا ہے حضور میرے بھتیجہ پیدا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرما دیں اچھا یہ بھی ایک ترکیب ہوتی ہے کہ نام تاریخ کے حساب سے ہونا چاہیے مہینے کے حساب سے ہونا چاہیے دن کے حساب سے ہونا چاہیے اور اس کے پھر جو ہے نا وہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ علم نجوم وغیرہ کا حساب کرتے رہتے ہوں گے اور اس کی جو ہے نا وہ اصولوں کے مطابق وہ نام ڈھونڈنے کے لیے وہ در بدر پھرتے ہوں گے بہرگ انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضور میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرما دیں آپ اعلی حضرت جواب دے رہے ہیں تو تاریخی نام سے کیا فائدہ نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آئے ہیں میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے اعلی حضرت کہہ رہے ہیں اتنا ذہین ترین شخص کہ جو جملہ بولے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جملہ بولے آداد کیلکولیٹ کر لیتا تھا اتنا ان کا دماغ تیز تھا اتنا تیز چلتا تھا میرے اور بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے میں نے سب کا نام محمد رکھا یہ اور بات ہے کہ یہی تاریخی نام بھی ہو جائے حامد رضا خان کا نام محمد ہے اور ان کی ولادت سن 1292 ہجری میں ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی بانوے پھر آگے اعلی حضرت نے ایک جو ہے وہ حکمت بیان فرمائی ہے اور وہ میں اسے سر پہ نظر کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو سمجھانے میں ٹائم لگ جائے گا تو وہ کبھی کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں پھر اس نام اقدس کے فضائل میں یہ چند ذکر فرمائیں یعنی محمد نام کے فضائل میں ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالی باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا ہماری مسجد کے امام صاحب تھے عالم ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد احمد رکھا تھا دونوں ہی رکھ دیے اللہ اللہ آگے کہتے ہیں ایک اور روایت میں ہے قیامت کے دن ملائکہ کہیں گے کہ جن کا نام محمد یا احمد ہے جنت میں چلے جاؤ ایک روایت میں ہے ملائکہ یعنی فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی کا نام محمد یا احمد ہے ایک روایت میں ہے جس مشورے میں اس نام یعنی محمد نام کا آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے کتنا پہلی روایت ہے دوبارہ سنیے ایک روایت میں ہے جس مشورے میں اس نام یعنی محمد نامی شخص جس مشورے میں ہو آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے ایک روایت میں ہے تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں میں دو یا تین محمد ہوں تو امام غزالی علیہ رحمہ کا بھی نام ہے نا دیکھیں امام محمد بن محمد بن محمد والد گنامی کا نام بھی محمد ان کا نام بھی محمد دادا جان کا نام بھی محمد تو ویسے بھی الحمدللہ یہ موجودہ دور میں بھی سب سے زیادہ رکھا جانے والا دنیا میں جو نام ہے وہ محمد ہی ہے تو نام محمد کے غلغلے ہیں الحمدللہ اس کی برکتیں بھی ہیں تو نام کے حوالے سے ہمیں بزرگان دین کی اتباع کرنی چاہیے ان کی نقل کرنی چاہیے ان کی برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے اس زمین میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے نگرانی شعرا کے ہمارے استاد ہیں شزاد حضور کے بھی استاد مفتی محمد امین تاری رحمت اللہ تعالی ایک بار کلاس میں تھے تو نام پوچھا سب سے طلبا سے ایک نے کہا جعفر تو کہا آپ کو پسینہ بہت آتا ہوگا تو پسینہ تو بہت آتا ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ پہلا پہلا تعارف ہے استاد استاذ کیسے پتہ چلا پسینہ بہت تعارف پسینہ بہت آتا ہوگا تو مسکرایا مسکرا کر فرمایا کہ یعنی دیکھا تاثرات تو کیا اصل میں جعفر ایک نہر کا نام ہے اور نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے تو وہ جو تم نے جعفر بولا جعفر نہر کا نام مجھے اندازہ ہوا کہ تمہیں پسینہ بہت آتا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اچھے نام رکھنے کی سمجھ بھوجا فرمائے اور ان ناموں کی کاش ان مبارک ناموں کی ہماری شخصیت پر ایسا اثر پڑے ہماری تربیت بھی اتنی شاندار ہو ہم اپنے آپ کو بھی اتنا تربیت دینے میں اپنی نفس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اضل کی رضا والے کاموں میں لگ جائیں اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا نصیبت نصیب فرمائے فل الحبیب صلی اللّہ تعین محمد واحدہ نہیں واصح وبارکہ وسلم چلیں جناب ہم ان کو بھی شیئر کر لیتے ہیں جہاں ہماری مدنی چینل کی جو اسلامی بھائی ہیں مدنی عملے کے ٹیم جو ہے ہماری وہ ماشاءاللہ محنتیں کرتے ہی کرتے آج جہاں وہ پہنچی ہے اپنی اوبی وین لے کر اس جگہ کا نام ہے منڈی ازمان ضلع بہاول پور پاک سیرانی کابینہ ٹھیک <تصفح> ہے منڈی ازمان والے کون سے ہیں بھائی ان میں سے منڈی یضمان نیٹ کے تھرو ہے, کے ہے؟ اوکے اوکے اوکے, اوکے چلے نیٹ والے نیٹ والے انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی یضمان والے ہمارے ساتھ شریک ہیں تو ان میں سے کون سے یہ اسلائی بھائی ماشاء اللہ اور اوبی وین کہاں پر ہیں ہماری چمن پاگ سبز پور ہری پور خیبر پختونخوا یہ خیبر پختون والے والے اسلائی بھائی یہ خیبر پختونخوا والے آگے چلے ماشاء مرحبن چلیں ان سے بھی تھوڑی بہت ہیلو ہائی کر لیتے ہیں پہلے ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتائیں نا کہاں جانا ہے پہلے پہلے منڈی ازمان, پہلے منڈی ازمان جی چلے بالکل منڈی ازمان چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اسلام اللہ وبرکاتہ آہلن آہلن مرحبن مرحبن ماشاء اللہ مدنی چینل کا مدنی عملہ تو آپ کے پاس آ گیا ہوگا ملاقاتیں بھی ہو گئی ہوں گی اور ان کی بھی اپنی ٹیکنیکل بھاگ गई شروع ہو گئی ہوگی آپ کی بھی مدنی مذاکرے کی تیاریاں ظاہر ایک مدت پہلے سے آپ نے تیاریاں کی ہوں گی اور کچھ اسلامی بھائیوں کی تیاروں کی کا حال سنائیے آج کی بھاگ دوڑ میں جو انہوں نے کوشش کی ہے ہم سے شیئر کیجیے اور ابھی کیا پوزیشن ہے اور کیا ایکسپیکٹ کریں ہم ان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی محنتوں کوششوں سے رب کے فضل و کرم سے جو جگہ آپ نے منتخب کی ہوگی کھچا کھچ خچ بھرے گی بھی اور قافلے بھی ہمیں انشاءاللہ ملیں گے کیا فرمایا ہمارے ذمہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں مرحبا یہاں پر کرم نوازی ہو رہی ہے نظر کے ذریعے اوپر وین کے ذریعے ماشاء اللہ یہاں پر مساجد میں اجانات کی طرف دکان دکان دعوت گوبر میں جانا چکوں کو جا کر دعوت دینا بھی ہول سیل مچی ہوئی تھی الحمد للہ آج ہمارا یہ کے کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہوا ہے ان شاء اللہ جس نے تیاریوں کا حوال سنا ہے تو اس سے تو انشاءاللہ شاء کچھ نقشہ تو کھینچنے کی میں تصور جمانے کی کوششیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عظمتیں دے دونوں جہانوں میں بلندیاں دے یہ ارشاد فرمائیے کہ قافلوں کے حوالے سے کیا پروگریس ہے کیا ایساً ایساً ایساً ابھی کروائی گئی ان شاء اللہ آج بھی ان امید ہے کہ آپ اسلامی بھائی خیر خائی کریں گے قافلوں کی شادی کی دعوت دینے کی دھوم ڈالیں گے ان اور ہم امید کرتے ان شاء آج بھی مدنی قافلے آپ لوگ تیار کریں گے ان اچھا یہ فرمائیے اعتقاف جو تیس دن کا ہے اس کے حوالے سے کیا ان پٹ ہے آپ کے علاقے کا ہمارے دیارے منشق چار سو پندرہ کے قریب اسلام بھائی ہمیں حاضر کے بہت اسلامی بھائیوں نے کی ترکیب پہلے ہمارا جو پہلے ہی سے ہماری ترکیب بن گئی تھی ایک کے پاس جانا ہمارے اسلامی بہت خوشی تھی چار سو کے قریب اسلامی مرشد حاضری کے لیے حاضر ہوئے وہاں پر بارگاہ میں اسی طرح ہماری اسی کابینہ میں بھی ڈیڑھ سو کے قریب اسلامی الحمد للہ زب تیس دن کا احتجاج کر رہے ہیں خاص بات میں آپ کو بتانے چلاتا ہے الحمد ہماری مجلس قافلہ میں کر ان اسلامی بھائیوں تین دن کی ارے واہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اسلامی آپ تمام اسلامی بھائیوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خوب خوب دن کے کام کے جذبے میں جو بڑھوتی نصیب فرمائے ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے التجا ہے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجیے اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوششیں کی کرنے کی نیت کر لیجئے اور ہمارے ساتھ ساتھ رہیے ان شاء اللہ کی بھی نظر کرم ہوگی جب آپ کے اسلامی بھائی بھی آنا شروع ہو جائیں گے ان شاء اللہ رفتہ رفتہ آ رہے ہوں گے تو مدنی مذاکرے میں بھی مناسب وقت پر انشاءاللہ شاء آپ کو ہم آن ایئر کرتے رہیں گے آ چلتے ہیں دوسری جانب اور ان سے بھی اسلامی بھائیوں سے بھی شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں یہ کیا احوال سناتے اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ورحمت اللہ, ورحمت اللہ و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ احلن احلن مرحبان سوالات تو غالباً آپ نے سن لیے ہوں گے کن کن کی ایریاز میں سوالات ہم کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا نقشہ تو کھینچے اپنے ذمہ داران کی محنتوں کا اور جو ہم اس سے آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں دین کے کام کے لیے جو اور ہمارے ہم چاہتے ہیں کہ اور اس سے مدنی قافلے سفر کریں ان کی بھی تربیت ہو قافلے میں سفر کرنے والوں کی جہاں یہ جائیں قافلہ لے کر وہاں کے بھی اسلامی بھائیوں کی بھی دینی تربیت ہو اخلاقی تربیت ہو تو کیا بر ڈالیں گے آج آپ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء الحمد جی جی الحمد اللہ مدنی مذاکرے کے سلسلے کے لیے اسلامی بھائیوں نے بہت تیاری کی گاؤں گاؤں وغیرہ میں جا جا کر الحمدللہ اس کی دعوت عام کرتے رہے شخصیات دوارہ کو دعوت دی کئی اداروں میں بھی اسلام بھائی گئے ارے اور وا... وہاں بھی دعوت کا سلسلہ جاری رہا الحمدللہ للہ ماشاء اللہ کافیوں کے حوالے سے کیا پروگرو اسلام بھائی ابھی تشریف لا رہے مرحبا مرحمان کافلوں میں انشاءاللہ شاء چاند رات سے بھرپور اس بھائی انشاءاللہ شاء اللہ سفر کریں گے جی بارہ جی دن, دن کے تیس دن کے مرحبا اور مرحبا اللہ خیبر خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ رحمت آباد رحمتاباد ڈویژن میں پانچ اگست سے انشاءاللہ شاء اللہ تریسٹھ روزہ تربیتی کورس بھی شروع ہو رہا ہے الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافلوں کا حال نہیں سنایا یار آپ نے بھائی وہ سوری احتیاط سفر کریں گے ان شاء تی تیس روزہ احتکاف کا تیس روزہ الحمد للہ خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر شمد اللہ ہو رہے ہیں اور شمد اللہ ہمارے رحمت آباد میں بھی اسلائی بھائی موتکف ہیں تیس دن کے لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور تیسر مقامات پر سینکو اسلامی بھائی الحمدللہ خیبر پرطلخہ میں تیسل کا اعتقاف کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے جبنے بھی ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے جس طرح سے بھی ان دین کے کاموں میں شرکت کی ہے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے ہمیں بھی دین کا کام اخلاص اور استقامت اور تیزی سے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے التجا uh, ہے ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز مدنی مذاکرے میں آخر تک شرکت کی نیت کریں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھوم مچانے کی نیت کریں اسلام بھائیوں پر انفرادی کوشش کی نیتیں کریں انشاءاللہ شاء اللہ وقت مناسب پر امیرہ اہل سنت کے سامنے بھی آپ آن ایئر ہوں گے اور ان سے بھی انشاءاللہ برکتیں لیتے رہیں گے ان کے جوابات سے بھی تو ساتھ ساتھ رہیے گا جزاک اللہ خرانواہجز ماشاء اللہ چلیں جناب اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کیا خیال ہے تو ہمارا ہوتا ہے ایک بہت اہم سیگمنٹ اور ہم پیش کر رہے ہیں اب آپ کی خدمت میں ایک بزرگ کا تذکرہ صلو علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ماشاء اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں علامہ فضل حق آبادی رحمتہ اللہ تعالی کے شاگرد تھے اور معقولات میں بہت بڑا نام تھا اور دنیا دور دور سے کھینچی چلی آتی تھی ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے تو ان کی خدمت میں ایک پڑھنے آیا ایک شخص ایک نوجوان پڑھنے آیا اور جب انہوں نے اسے پڑھایا مولانا ہدایت اللہ رامپوری پوری رحمتہ اللہ تعالی کی بات کر رہا ہوں جب انہوں نے اسے پڑھایا تو लगे لگے ساری عمر میں ایک ہی شاگرد ملا اور وہ بھی بڑھا پے ایسا کوئی شاگرد تھا کیسا تھا تین بار کچھ پڑھ لے تین بار تین بار کچھ پڑھ لے تو اسے یاد ہو جاتا تھا اتنا جینیئس تھا اور مولانا ہدایت اللہ رامپور رحمتہ اللہ تعالی سے پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یہ بہت بڑے معدث تھے اور ان کا علم معقولات میں یعنی ایک یوں سمجھ لیں عالم بننے کے لیے جو ڈفرنٹ کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان کو ہم دو کیٹگریز میں دو قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک منقولات ہوتے ہیں اور ایک معقولات ہوتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بس یوں سمجھ لیں دو قسم کے مین حصے ہیں تو یہ انہوں نے معقولات مولانا ہدایت اللہ رحمت اللہ تعالی سے پڑھی تھی اور بہت بڑے بزرگ تھے انہوں نے فرمایا محدث محدودی کے پاس وہاں علم حدیث پڑھنے جائیے آپ اور دیگر علوم پڑھنے جائیے ان کی خدمت میں بھی یہ نوجوان آیا جب دوسرے بھی اتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی خدمت میں یہ آیا تو انہوں نے جب اسے پڑھایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اسی قسم کا کہ جو مجھے ساری عمر میں مجھ سے ساری عمر میں صرف ایک نہیں پڑھا میں امجد علی نے پڑھا اور جیسا جس کے اندر علم کا شوق بھی ہے عقل بھی ہے ذہانت بھی ہے تو یہ جو نوجوان جس کا میں آج آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں یہ مولانا امجد علی عالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جو صدر الشریعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جن کی جنہوں نے اپنی بہت زیادہ محنت اور عقل و دانش سے اپنی فراست سے اپنے تفقوں سے جو ان کو دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اپنے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بہار شریعت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ جب شاگرد تھے تو تھے ایسے تھے جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ایسے تھے شاگرد تو جب یہ استاد بنے اور استاد بننے کے بعد جب یہ ان کا ستارہ چمکا اور پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ پردہ فرما گیا تو امیر علیہ سنت نے انہوں نے ان کی استاد استادانہ شان کی کیسی کیسیت لکھی ہے یہ ذرا سنیے بڑی دلچسپ ہے خلیلہ ملہ درس مفتی محمد خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طلبہ کی طرف التفات تام یعنی بھرپور توجہ کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ فقیر کو ایک مرتبہ ایک مسئلہ تحریر کرنے میں الجھن پیش آئی یعنی مولانا خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد ہیں یہ, ہی؟ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ لکھنے میں الجھن ہو گئی اور حضرت کا وصال ہو گیا تھا الحمدللہ میرے استاد کی حضرت صدر الشریعہ نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا بہار شریعت کا فلا حصہ دیکھ لو صبح کو اٹھ کر بہار شریعت اٹھائی اور مسئلہ حل کر لیا وشال شریف کے بعد فقیر نے خواب میں دیکھا کہ حضرت صدر الشریعہ درس حدیث دے رہے ہیں مسلم شریف سامنے ہے اور شفاف لباس میں ملبوس تشریف فرما ہیں مجھ سے فرمایا آؤ تم بھی مسلم شریف پڑھ لو تو یہ تھا ان کا الحمد حال مبارک اور مفتی عبد المنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ رمضان المبارک میں مجھے بہت زیادہ حاضری کی... کا ان کی خدمت میں موقع ملتا تھا صدر الشریا کی بارگاہ میں مولانا امزد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تو کا میری بھی عام لوگوں کی طرح عادت تھی میں سہری کھا کر سو جایا کرتا تھا اور پھر فجر کی نماز میں انجم اٹھا کرتا تھا اور پھر جماعت سے نماز پڑھ لیا کرتا تھا تو ایک دن میں خدمت اقدس میں حاضر تھا ہس معمول میں نے یعنی کہ سہری کی مجھے حکم فرمایا میری معلوم میری تھے میں سو گیا تو کہا ایک دم اچانک ایک دن اس رات میری آنکھ کھلی فجر سے پہلے معمول سے پہلے آنکھ کھل گئی تو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ صدر الشریا جو ہیں وہ حصے معمول مسلح پہ تشریف فرما ہے اور آنکھیں حضرت کی بند ہیں اور یعنی اور ذکر کر رہے ہیں اونچی آواز سے نہیں دل سے ذکر کر رہے ہیں اور ان کے ذکر کرنے کی جو آواز ہے اس کی شہد کی مچھی کی کسی بھن بھناٹ کی کیسی کیسی آواز جو نا وہ پورے کمرے میں گونج رہی ہے اور در دیوار جو ہے یہ بکائے نور بنے ہوئے ہیں تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ تو صرف اتنے یہ تو بہت بڑی فقی ہی نہیں نہ جانے ایسے کشو کرامات کے مالک صاحب قلب و نظر بزرگ بھی ہیں الحمد للہ ہمارے صدر الشریعہ مولانا آدمی رحمت اللہ تعالیٰ ایسے زبردست بزرگ تھے ایسے زبردست بزرگ تھے کہ اعلیٰ حضرت بھی علیہ رحما ان کی ایسی پذیرائی فرماتے تھے اور ان پر ایسے فیوز و برعگات کے دریا بھائے کہ ایک بار بیمار تھے اعلی حضرت تو خدمت میں حاضر ہوئے نن میاں مولوی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی اور باہر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمانا تھا تو اعلیٰ حضرت بیمار تھے شدید تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ جو وہ باہر بیان فرمانے کے لیے چلیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حرارت بہت زیادہ ہے طبیعت ناساز ہے علین ہوں نہ تو یعنی وہ دو تین مرتبہ عرض کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امجد علی سے کہو کہ بیان کریں اس کے سوا ہے ہی گون جو ہے وہی ہے تو ایسا یہ لذت انگیز جملہ تھا مولانا علی آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اور یہ بھی فرمایا موجودین میں تفقہ جس کا نام ہے وہ مولانا امجد علی آدمی میں پائیے گا یعنی جو دین کی جو مسائل کی سمجھ بوجھ ہے یہ مولانا امجد علی آدمی میں زیادہ ہے صدر الشریعہ کا لقب بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے دیا تھا ایسی محتاط ترین ہستی کہ جو بات کرنے میں بھی تول تول کر ناپ ناپ کر بولا کرتی تھی تحریر میں جن کا مول تول فتاور رضی شریف ہم دیکھ لیں احتیاط اور فقہی اصولوں کا الحمد سمندر اور ان پر عمل یہ موجے مارتا نظر آتا ہے ایسی مبارک ہستی نے اعلیٰ حضرت کو مولانا مزلی آدمی علی عالمی علامہ کو صدر الشریعہ کا لقبتا فرمایا تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ ان کی شان مبارک کس قدر بلند و بالا ہے تو ان کی تحریرات کو ان کے ملفوظات کو ہمیں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے اور بہار شریعت کا بھی امیر ال سنت مطالعہ کرنے کا بھی فرماتے ہیں اسے بھی پڑھنا چاہیے جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں الحمد علماء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے دولت اہل سنت بھی دعوت اسلامی نے الحمد اسٹابلش فرمایا ہوا ہے تو اس کا بھی سہارا لینا چاہیے الحمد علماء دین ہمیں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں عالم اسلامی بھائی جو ہیں یہ الحمد جہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ اپنے وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی برکسی ہمیں سمجھاتے ہیں اور اس کی ایک مثال یوں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ دار اہل سنت بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ کی, کی گئی ال... پیش کی گئی الجھنوں کو یہ اسلامی بھائی سلجھنوں میں تبدیل کر دیتے ہیں ہماری مدنی مذاکرے کی تیاریوں کے سلسلے میں بھی الحمدللہ ہم آپ کو ایک اپنا سیگمنٹ دکھایا کرتے ہیں اور وہ ہے آپ کا سوال اور داغ الفتا اہل سنت کا جواب السلام و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ مرحب مرحبا مفتی صاف خوش آمدید ما شاء اللہ مرحبا کیا حال ہیں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدم میں آپ میں یہ للہ اعلیٰ کنخال اللہ, اللہ, عالی عالی اللہ Allah. Allah, تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں عروج اور بلندیوں سے نوازے علی جا آپ کی خدمت میں سوالات تو جو ہیں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں آپ اجازت عطا فرمائے تو آپ کی خدمت میں پیش کریں جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی جناب پہلا کوشچن کون سا ہے ذرا ہم بھی سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں مفتی صاحب بھی سنیں علیکم ورحمت السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمر مظفر گڑھ سے سوال یہ ہے کہ تقریباً دو لاکھ ہزار کا کاروبار میں نے شروع کیا ہے تو اس میں سے تقریباً ایک لاکھ اکتالیس ہزار میں نے قرض دینا ہے اس میں سے پچاس ہزار میرے اپنے تھے اور تقریباً ستائیس ہزار اسی مال سے جو بکا تھا وہ میں نے ان کو پیمنٹ کی دو لاکھ بیس ہزار مکمل پیمنٹ کر دی ہے اب کیا میرے پاس ایک لاکھ اسی ہزار کا مال بچا ہوا ہے کیا اس فرض ہوگی اس کے بارے میں جواب احساس فرما دیں جی جی جی لگا کے حوالے سے یہ ایک کامن اصول ہے جی کن چیزوں پر بھی زکوۃ بن رہی ہے جیسے انہوں نے مالک تجارت کا پوچھا ہے تو ان کے پاس مالک تجارت ہے یا ان کے پاس ممکن ہے کوئی اور بھی اموالے والے زکوٰۃ موجود ہوں سونا چاندی یا کیش وغیرہ جی جی تو اب ایک طریقے کو زکوات نکالنی ہے نصاب کا سال جب پورا ہوگا اس کے حساب سے نکالنی ہے ठीक है نصاب کا کام جب بھی پورا ہوتا ہے جس بھی تاریخ کو تو اس میں سے جو قرضے ان کے اوپر ہے وہ منا کیے جائیں گے مائنس کیے جائیں گے قرضے ڈالے جائیں گے حاضرت اخلیٰ کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں مثال کے طور پر یوٹیلیٹی بل ان پر جو ہے وہ چڑھ چکی ہے یا گھر راشن انہوں نے ڈالنا ہے کام پر جاتے ہیں تو اس کا جو کرایہ ہے وہ کسانی درکار ہوتا ہے وقت جو ہے وہ سے اختیار میں شمار ہوتی ہیں جی جی حاجت اختیار کو الگ کریں گے قرض کو الگ کریں گے ٹھیک ہے اس پر جو ہے وہ زکاط ہوگی اوکے آپ کو سمجھتا ہوں ٹھیک مسافر دارالختہ اہل سند نے سہولت کے لیے غالباً کوئی پروفاما اور فارم ٹائپ بھی کچھ ڈیزائن کیا تھا اور ان سے بھی کیلکولیشن میں مدد مل سکتی ہے ان کو یہ دو قسم کے فارم جو ہے وہ مقبول مہینہ نے شائع کیے ہیں ماشاء اللہ ایک فارم ہے کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے اور دوسرا جو فارم ہے وہ ہے زکوات کیسے نکالی جائے ماشاء اللہ اس کو سامنے رکھ کے مزید یہ ہے کہ ان کے آسانیاں ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ مرحبا اگلے کو مفتی صاحب جی جی پلیز جی میں محمد نوید بول رہا ہوں سکھر سے میرا سوال یہ ہے کہ دکان لی گئی ہے میں نے جو بند پڑی ہوئی ہے بچوں کے لیے لے, لے کے رکھی ہے اس کے اوپر زکات ہوگی دکان خالی پڑی ہے اور بند پڑی ہے میرے کسی استعمال میں نہیں ہے بچوں کے لیے لے کے رکھی ہے اس کو زکات دینی پڑے گی مجھے یہ سوال تھا اچھا سا انویسٹمنٹ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ مفتی صاحب کیا جواب بتا فرماتے ہیں جی, کیا سوال تو آپ نے سن لیا ہے کیا حکم ہے شریعت گزارہ کا اس بارے میں آخر میں نے کچھ کہا ہے انویسٹ وغیرہ سے انہوں نے یعنی جو کہا ہے اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے لے کے رکھی ہے دکان اور خالی ہے کسی استعمال میں نہیں ہے اور بند پڑی ہے اور بچوں کے لیے لے کے رکھی ہے تو اس دکان کا پیپر زکاعت ہوگی یا نہیں بچوں کے لیے لینا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرا گھر لیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک میں بیٹا رہ لے گا دوسرے میں بیٹا رہ لے گا نہ یہ کہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ کام کر لیں گے हुँ. تو یہ جو نیت ہے ان نیتوں تو پر, کی وجہ سے اس دکان پر زکاط نہیں ہوگی ہاں اگر یہ نیت کی ہے کہ جب یہ دکان مہنگی ہو جائے گی تو میں گا دیکھ کے جو مجھے پیسے حاصل ہوں گے تو میں بچوں کی شادیوں میں لگا دوں گا یہ سب مختلف جو ہے وہ نیتیں ہیں اچھا اچھا بیچنے خریدتے وقت بیچنے کی نیت سے لی تو یہ دکان جو ہے وہ مالک تجارت ہوگی اور اس پر زکع لاگو ہوگی جو بھی اس کی ہر سال مارکیٹ گلی ہوگی جی جی اس کے حساب سے دکان لاگو ہوگی اور اگر بیچتے وقت ان کی یہ نیت نہیں تھی یہ نیت تھی بعد میں تبدیل ہو گئی صحیح <سحنی> مثال کا طور یہ نیت ہو گئی کہ چلو بچوں کو اس میں کاروبار کروا دوں گا صحیح صحیح کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی رکاط نہیں بنے گی اہتمالات موجود ہیں بہترین ہے کہ کے نمبر پر براہ راست ٹھیک ہے یہ کال کریں اور پھر جو سوال جب پوچھا جاتا ہے اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ اپنا پس پرسوزر بیان کریں اور حتمی جواب حاصل کر لیں ماشاءاللہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل اصول بیان کر دیے گئے اور پرٹیکولرلی ان کے کیس میں خاص کیا حکم ہے اس کے بارے میں کچھ انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایک دو سوال ان کو ان سے پڑیں گے اور پھر دی, یعنی ان کے کیس کا ٹو دی پوائنٹ آنسر ان سے اس لینا بہتر جینل رسول آپ نے وہ بیان فرما دیے جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اگلا کوشچن آپ کی خدمت میں پیش کر دیں ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مسجد میں تراوی پڑھائی جاتی ہے تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے تو ساتھ میں جو محلے دار اسلامی بہنیں تو وہ اس آواز سے کیا تراوی پڑھ سکتی ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دو تین ڈائمنشن سے میرا ذہن جا رہا ہے چلے دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا جواب اس کا عطا فرماتے ہیں جی مرتی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ اس لیے تو یہ ہے کہ جو خواتین ہیں اسلامی بہنیں ہیں جی جی وہ دماغ سے نماز نہیں پڑھیں گی ٹھیک ہے پہلا وہ جمعہ کی نماز ہو عید کی نماز ہو یا تراغ کی, کی نماز ہو انہیں کہاں پڑھنے کے حقوق میں وہ اپنی نمازیں کہاں پڑھیں گی ماشاءاللہ بہت پیارا جنرل اصول آپ نے بیان فرمایا مدینہ مدینہ بہت پیارا مدینہ مدینہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مقام مختلف ہو اور اقتصاد کے بغیر ابتدا کیے جا سکے یہ اقتصاد اور ابتدا مختلف تھوڑا ذرا ہمیں اور آسان کر کے سمجھائیں گے پلیز دیکھیں یہ بات تو ہم نے کلیئر کر دی کہ اس کام بہنوں نے تو شامل ہونا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کوئی کسی کے جو ہے وہ پڑوس میں مسجد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں, میں سب کوئی دکاندار ہے صحیح اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں تو برارش ہوتا ہے رمضان میں اپنی دکان میں مسلح بچا کر نماز پڑھ جائے گا وہیں جماعت بنا لوں میں اپنی وہیں سے دو چار چاروں کھڑا کر ہے میں کھڑا جاؤں گا آرام سے کفے بہت بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ باہر کفے بچی ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا ہے کروڑوں پر کفے ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا ہے بیچ میں سال بنایا جا سکتا ہے لیکن نہیں بناتے پہ دیکھیے ایک تو یہ اس کو سامنے رکھا جائے جی کہ پوری جو مسجد اور فنائے مسجد ہے یہ <coughs> جماعت کے حوالے سے ایک مقام ہے اوکے okay, اوکے okay. uh, یعنی ویسے تو صف بندی کا انتظام کیا جائے گا اور جب سفے بنے گی تو پہلے اگلی سفر مکمل کرنی ہے ڈائمائن جگہ جگہ پور کرنی ہے پھر پیچھے سفے بنانی ہے یہ واجبات میں سے ہے کے جو واجبات ہیں اس میں سے ہیں ٹھیک ہے لیکن فی الحال سے سوچیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بجائے سخت میں کھڑا ہونے کے مسجد کے کسی کونے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بیچ میں آٹھ دس سفے خالی ہوتی ہیں یا وہ سنائے مسجد میں کھڑے ہو کر نیت کر لیتا ہے تو واجبات جماعت اور واجبات سب جو ہیں اس میں تو اس نے پہنچا ہی تھی لیکن ابتدا ایسی ہو جائے گی کیونکہ یہ پورا مقام ایک ہے चीज़. لیکن ایک شخص مسجد میں ہونے والے جماعت میں شمولیت اپنے دکان میں کھڑے ہو کر کرنا چاہتا ہے اور اقتصاد نہیں ہے جیسا کہ میرا کہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پر بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں عید کے دن بھی یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں سے نکل کر رو رو کر چلے جاتے ہیں صحیح وہ مختصر صفح ہے ایک کے بعد دوسری کوئی بھی جو ہے وہ فاصلہ نہیں ہوتا صحیح فاصلہ نہ ہو تو عید وغیرہ میں جمعے وغیرہ میں جائے گا جو پبلک ہے تو وہ جائے گی جہاں تک اس کو جانا ہے صحیح اس کہ لیکن اگر فاصلہ آ جاتا ہے وہاں پر اتنا فاصلہ کہ بیل گاڑی گزر سکے تو کیونکہ یہ جو مقامات ہیں روڈ سڑک دکان یہ مسجد یا فنائے مسجد نہیں ہے کہ اس میں یہ ایک ہی حکم کے اندر آئے تو یہ قابل توجہ پہلو ہے عید وغیرہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ وفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بڑا لمبا لمبا فاصلہ ہوتا ہے اگلی صفحوں میں اور پچھلے صفحوں میں اور جو بیس جگہ ہوتی ہے وہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ بھائی یا کوئی پانی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے سفائی نہیں جا سکتی تو اور فاصلہ بھی ہوتا ہے تو صف لازم افتتاح ایسی جگہوں پر ٹھیک افتدائی نہیں ہوگی یعنی نماز ہی اصل نہیں ہوگی اگر مثال نہیں پایا گیا تو اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ و خیرن مفتی صاحب آپ نے بہت پیارے پیارے ماشاء اللہ جوابات فرمائے اب ہم چلیں گے مفتی صاحب اگلے جو سیگمنٹس ہیں ہمارے اس طرف امیرہ اہل سنت بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں اور آنے کے لیے جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب یہ جلد ہی نیتوں کی طرف بھی بڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے سلسلے میں مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اور آپ سے مزید ہم انشاءاللہ جوابات حاصل کریں گے جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ عمیر اہل سنت کی زیارت ہم کر رہے ہیں بابا جان کی آواز عزی عزی ہم تک نہیں آ رہی شاید ہماری آواز امید ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ لبائی و رحمۃ اللہ وہ ارض ہے کہ مفتی علی اضغر صاحب مجھے سن رہے ہو اللہ کرے یہ اتسال سفو کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں مجھے ان سے کچھ سمجھنا ہے کہ اتی سال الگ ہوتا ہے اور مکان بدلنا الگ ہوتا ہے میں مجھے کہ غلط فیملی ہو ہوں کہ اب مثال کے طور پر پہلی سف میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک سب بنی ہوئی ہے اور ساری سفیں خالی ہیں اور آخری سف میں کوئی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو یہ سفوف کا اگر یہ اتنے تو نہ رہا میرے خیال میں اور مکان بھی چونکہ تبدیل نہیں ہوا تو اس لیے وہ ماننے میں اقتدا نہیں ہے ابتدا ہو جائیے نماز ہو جائیے اب یہ کہ کچھ میرے سمجھ میں کی غلط فیملی نہ ہوئی مفتی صاحب بزاج فرما دیں مفتی صاحب لائن پر ہیں مکان تبدیل ہونا چاہیے یعنی کہ نماز نہ ہونے کے لیے. لیے اتنا راستہ ہو کہ بیل گاڑی گزر جائے گی اب باؤنڈریاں ہو اور بھلے کچادہ جگہ چھوٹ گئی لیکن یہ راستہ نہیں ہے بیل گاڑی گزرنے کا نا. تو یوں وہ مکان بدلنا نہیں کہیں گے اس کو جو میں سمجھ سکا ہوں اب میری کہیں غلط فیملی نہ ہوئی ہو مفتی صاحب اگر سن رہے ہوں تو کچھ وجہ میں نے جی بابا آبادی بات کریں جی جی جی بابا میں نے یہی گنج کیا ہے کہ مسجد اور سنائے مسجد ابتدا کے حوالے سے ایک حکم میں ہے یہاں اگر اقتصاد نہیں ہوگا تو کچھ شخص کے واجبات ہیں جماعت کے واجبات ہیں وہ ترک ہوں گے لیکن ابتدا ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ روڈ پر کھڑا ہے یا دکان پر کھڑا ہے تو کیونکہ اب الگ مقام ہو گئے تو اب ابتصاد ضروری ہے یہ ہے مجھے امیر علیہ سنت کو آواز عالی جان کی خدمت میں بابا جان آپ نے مدینہ میرا خیال آواز ہے سنت نو سگنل نو سگنل اوکے مدینہ وہ میرے خیال میں امیر علیہ سنت کو آواز جو ہے وہاں جا نہیں رہی باپا نے کچھ اشارہ بھی فرمایا ہے مادھ بھائی کو دیکھیے گا پلیز اچھا وہ اصل میں امیر امیر علیہ سنت خیر چلیں آپ نیتوں کی طرف چلے گئے یہ اس کا کنکلوڈ کر دیں اس کو ایک جملے کے اندر جو بھی یہ امیر اہل سنت نے اور آپ کا جو مکالمہ ہوا ہے پھر ہم جو ہے امیر علیہ سنت کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں اور یہ جو نیتیں فرما رہے ہیں اس سے بھی آنئر کریں گے انشاءاللہ اور باپا نے پھر اگر بالف کچھ کلام کرنا ہوگا تو وہ جو ہے جب تشریف لائیں گے مذاکرے کی طرف تو اس وقت پھر انشاءاللہ ان کی خدمت میں معروضہ پیش کر دی جائیں گی صحیح ہوا ہے جی جی جزاک اللہ خیران مفتی صاحب جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ تو ہم الحمدللہ تذکرہ کر رہے تھے باپا ابھی تو نیتوں کی طرف ان کا دھیان ہے اور پھر جیسے ان کی عادت مبارکہ ہے کہ کل بھی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے ایسے ٹائم پر عموماً میوٹ کر دیتے تو ابھی وہ یکسوئی کے ساتھ نیتیں نیتوں کی طرف امیر اہل سنت کا دھیان ہے اور یہ انداز دکھانے میں ایک لیسن یہ بھی دینا مقصود ہے امت کو کہ اس طرح سے یکسوئی کے ساتھ فوکس کر کے مرکوز کر کے ذہن کو ایک جگہ پر یہ نیتیں کر کے اپنے دل کا ارادہ بنانے کی کوششیں کرنی چاہیے صدر شریع عرحمہ کا تذکرہ ہم کر رہے تھے تو یہ بھی ہمارا تذکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ اس دوران ہم فیضان مدینہ کے متقفین کے تأثرات آپ کی خدمت پیش کیا کرتے ہیں تو چلیے آج سردار آباد کے جو متقفین ہیں فیضان مدینہ کے تو دیکھتے ہیں یہ اپنے ایکسپیرئنس کو کیسا پا رہے ہیں تو چلیے پیش خدمت ہیں موتقی کے تاثرات اتقاف سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت اچھا اتقاف ہو رہا ہے جی اور میں نے امام شریف سجانے کی اور داڑھی سجانے کی نیت کر لی ہے ماشاءاللہ چاند رات سے میں بارہ دن کے مدنی قافلے میں جا رہا ہوں پہلے میں بہت سے گناہوں میں مکلا تھا گانے سنتا ڈرامے دیکھتا تھا اب جب سے داؤت سوامی میں آیا ہوں ان شاء اللہ زبجل پکا امام شریف سجاؤں گا اور سنتوں کی بہاریں پھیلاؤں گا انشاءاللہ شاء اللہ ذاتیہ السلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں تھا نہ کھانے پینے کا آداب نہ کچھ اور ادھر میں ماشاءاللہ ماحول میں آنے کی برکت سے ہم نے بہت سی دعائیں بھی یاد کر لی اور کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمیں آتی ہیں بیٹھنے کی اٹھنے کی میں انشاءاللہ شاء اللہ سے جانے کی نیت کرتا ہوں اور تین دن کے بندی قافلے کی نیت بھی کرتا ہوں الحمدللہ یہاں اتکاف میں بہت ہی ایسا علم جو میرے علم میں پہلے نہیں تھا میں نے سارا سیکھا اس اتکاف کی برکت سے میں نے سجانا انشاءاللہ میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے میں یہاں پر آ کر بہت زیادہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور میں نے اتقاف کی برکت سے میں نے امامہ بھی سجا لیا ہے اور انشاءاللہ میں نیت بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ داڑی کو بھی سجا دوں گا اور انشاءاللہ مدنی ماحول میں وابستہ رہوں گا میں نے اپنے سر پر امامہ بھی سجایا ہے کل اسلام کی سنتوں پر بھی عمل کر رہا ہوں یہاں اگر میں نے بہت کچھ سیکھا ہے علم دین کی باتیں سیکھی ہیں اور مجھے نیت کرنے کا عزم ملا ہے کہ میں اپنی داڑھی پوری سنت کے مطابق رکھوں ایک مٹی کے مطابق اس کاف کی برکت سے میں نے امام مشریف باندھا پکی نکلے ان و اللہ میں شریف باندھا رہوں گا ماشاء اللہ مرحبا وبرک وسلم تو صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ کا تذکرہ ہم کر رہے تھے تو عرض یہ کی تھی میں نے کہ صدر الشریعہ کو صدر الشریعہ کا خطاب بھی اعلی حضرت نے دیا تھا تو اس کا حال سنیں کہ الملفوظ حصہ اول صفحہ 183 سو تراسی مکتبۃ المدینہ میں ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ رحمہ رب العزت نے فرمایا آپ موجودین میں تفقع جس کا نام ہے وہ مولوی امجد علی صاحب میں زیادہ پائیے گا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ استفتہ سنایا کرتے ہیں اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے ہیں طبیعت اخاص ہے تر سے واقفیت ہو چلی ہے میرے آقا علا حضرت علیہ علیہ رحم رب العزت رب العزت نے حضرت مولانا امجد علی عظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو صدر وشریعہ کے خطاب سے نوازا اٹھا تھا لے کہ جو ہاتھوں میں پرچم اعلیٰ حضرت کا وہ میر کارواں کاروان اہل سنت کا تو یہ الحمد للہ صدر الشریعہ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اور آج جس کتاب کا ہم نے آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرنا ہے وہ ہے امیر اہل سنت کی مرتب کردہ گھریلو علاج تو چلیں اس سے پہلے کہ اس کے مندرجات میں کچھ آپ کو تعارف پیش کروں ہم چلتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف یہ الحمدللہ اسی پیاری کتاب ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو فرسٹ ایڈ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہر گھر میں ہونا آ, چاہیے یہ اس کے مندرجات دیکھیے کہ جس میں کتنے پیارے پیارے اور انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے گئے ہیں غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے دائمی نزلے کے پانچ علاج طویل عرصے جوان رہنے کا نسخہ گردہ کی پتھری موٹاپے کا سب سے بہترین علاج شوگر کے آٹھ علاج سر میں خشکی کے تین علاج حیض کی خرابی کے نقصانات اور اس میں بعض ایسی ایسی دلچسپ حکایات بھی ہیں اس کے علاوہ ایسی یعنی ان ڈائمنشنز کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہمارے آج کل کے لائف سٹائل زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے رنگ ہے اس میں ہم عموماً غافل ہو جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا اہمیت اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پڑھتا ہوں اللہ اضل کی ایک بہت بڑی نعمت سورج بھی ہے اور اس کی دھوپ میں بہت سارے فوائد رکھے گئے ہیں جس میں انسانی کی صحت کے لیے دھوپ کا اہم کردار ہے ایک کہاوت ہے جس گھر میں سورج داخل نہیں ہوتا اس میں ڈاکٹر داخل ہو جاتا ہے بے شمار جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ اور تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں چنانچہ جن گھروں کی کھڑکیاں محض گرد و غبار کے خوف سے ہر وقت بند رکھی جاتی ہیں اور ان میں دھوپ اور تازہ ہوا نہیں پہنچ پاتی وہاں طرح طرح کے جراثیم پرورش پاتے اور خوب بیماریاں پھیلاتے ہیں لہذا روزانہ دن کا اکثر وقت کھڑکیاں کھلی رکھنی چاہیے ہر کمرہ میں آمنے سامنے دو کھڑکیاں اس طرح بنوائی جائیں کہ ایک سے تازہ ہوا داخل ہو اور دوسری سے باہر نکلتی رہے پھر اور بھی یعنی کہ اس میں مدنی پھول عطا فرمائے ہیں ہوا سے علاج کا اس میں جو ہے وہ ٹاپک یہ انکلوڈیڈ ہے شامل ہے سورج کی کرنوں کے کمال کے حوالے سے بہت پیارا امیر اہل سنت نے مدنی پھول ہمیں عطا فرمایا ہے رکٹس کی جو بیماری ہے بچوں کو جو ہو جاتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے تو اسے ضرور حاصل فرمائیے الحمد امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور جلد ہی ان شاء اللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا اور فیضان مدینہ میں موت کفین اسلامی بھائیوں نے ان کی زیارت بھی کر لی ہے اور یہ اپنی نشست پر براجمان بھی ہو گئے ہیں باپ جان باپ آج السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاپا جان یہ آج آپ کی مرتب شدہ گھریلو علاج کا تعارف بھی ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے اور جو یعنی بعض وہ انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں دلچسپ جو عموماً آج کل کا جو لائف سٹائل ہے زندگی گزارنے کا جو رنگ ڈھنگ ہے جس طرح سے وہ ہو گیا ہے تو اس میں بعض ایسے آدات کی وجہ سے یا اسٹائل کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کو بھی آپ نے ایڈریس کیا ہے اس میں بیان کیا ہے مثلا ہوا سے علاج کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں سورج کی کرنوں لینے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں دھوپ کے بارے میں مدنی پھول آپ نے دیے ہیں کہ گھروں میں دھوپ, دھوپ داخل نہیں ہوتی تو گویا ڈاکٹر داخل ہو جاتا ہے اور دھوپ کا بھی جراثیم کے مرنے مارنے میں کردار ہے اور وائٹامن ڈی کی جو انسانی جسم کے لیے ضرورت ہے اور سورج کی اور دھوپ کی جو کرنیں ہیں اس کے جو بینیفٹس ہیں تو بابا جان اس حوالے سے یہ مدنی پھول جو آپ نے عطا فرمایا اس میں اب آپ کی جو آبزرویشنز ہیں جو مشاہدات ہیں اور جو اس حوالے سے آپ احتیاطی مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں مدنی چینل کے ناظرین کو تو یہ پلیز شیئر کریں ہم سے ایک بچی پاؤں اس کا مطلب صحیح رکھتی نہیں تھی جب میں نے مشورہ دیا نا اس کو کہ تھوڑا دھوپ میں ڈالو جی جی الحمد للہ وہ دوڑتی پھرتی ہے ماشاء اللہ مطلب سیٹ ہو گئی آج ایک دو دن میں سیٹ ہو گئی ایسا پورا یاد نہیں ہے جی جی ہمارے اپنے گھر کی بچی تھی ٹھیک دھوپ جس طرح پودا ہے اس کو اگر گھر میں بند کر دیں گے اس کے نشب و نہیں ہوگی اس کی گروتھ نہیں بڑھے گی اس کی اس کو تازہ ہوا بھی چاہیے اس کو دھوپ بھی چاہیے پھر اللہ. پانی سے گزارا نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح بدنے انسانی کو بھی تازہ ہوا اور دھوپ کی ضرورت رہتی ہے کئی جراثیم ایسے ہوتے کئی قسم کے کہ صرف وہ تازہ ہوا سے مر جاتے ہیں سبحان اللہ بعض دھوپ سے مرتے ہیں اب گھروں میں تازہ ہوا کے راستے بند کر دیے گئے پہلے گھروں میں ہوا د... باریاں ہم بولتے تھے اس کو روشن دان جس کو بولتے ہیں اللہ روشن دان ہوتے تھے اس کے ذریعے بھوپ بھی آتی تھی ہوا بھی آتی تھی آزا. اب یہ روشن دان کا بھی رواج آو شاید او... ہو سکتا ہے اب ابھی دیہاتوں وغیرہ میں ہو لیکن کم با... ہو گیا اب شہروں میں اب باپا وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے نا اب کیا کریں وہ ذہن اب بس... جگہ کنجسٹڈ ہوا دان روکے ہی نا جگہ تو اس لیے وہ ہوا دان بند کر دی ہیں اور چاروں طرف سے پیک پھر لوگوں کا ذہن نہیں ہے اس نے جب بھی دروازہ کھول کے نکلنا ہے باہر تو وہ واپس دروازہ بند کر دینا کھلا نہیں چھوڑنا گئے تھوڑے دو چار جھونک کے شاید مدینہ چوم کر ہا کے گھر میں داخل ہو جائے تو گھسنے نہیں دیتے وہاں پر داخل نہیں دیتے فوراً دروازہ بند کر دیتے اندر ایک تو کارپیٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اپنے مطلب مسائل ہوتے ہیں پھر مزید اب اٹیچ بات ہوتا ہے جو کہ ماشا جراثیم کا مطلب ہے کیا کہنا چاہیے ممبا ہوتا ہے اس سے جراثیم نکلتے ہیں ایک تو اٹیچ بات گھر میں دوسرا دروازہ ہر وقت بند ٹھیک ہے اب یہ کہ بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا ہے تازہ ہوا ہو دھوپ ہو یا خود بندہ دھوپ میں کچھ ریل ہے اور دھوپ جو ہے نا وہ صبح جب سورج نکلتا ہے جی جی اس وقت اور جب ڈوبنے لگتا ہے ٹھیک ہے وہ آخری اوقات جو ہوتے نا جی اس جی آخری اوقات یہ دھوپ زیادہ مفید مانی جاتی ہے اوکے اوکے لیکن اب اس کا لوگوں میں رجحان پتہ ہی نہیں ہے نا نہیں ہے اس طرح رجحان گھروں میں تو کھڑکی ہونی چاہیے کمرے میں جو دیواریں اگر پڑتی ہیں راستہ ایسا ہے ہوا آنے کا تو دو کھڑکیاں ہونی جی چاہیے ایک سے کام نہیں چلے گا ارے واہ ٹھیک ہے ایک سے داخل ہو ہَا دوسری سے نکل جائے گی ماشاء اللہ جب وہ تازہ ہوا اندر داخل ہوگی جی جی اس کو دھکا مار کے پرانی ہوا کو نکال دے گی ایک ہی کھڑکی ہوگی تو جلدی وہ او ہوا تبدیل نہیں ہوگی بابا یہ جو آج کل مطلب جو طرز زندگی ہے اس میں جو ہماری تعیب ہیں یہ دیکھا جو کشادہ گھر ہوتے ہیں بڑے مہنگے گھر ہوتے ہیں ان میں بھی پردے لگا کر اور اس طرح ترکیب کر کے وہاں ہوا آنے کا شاید بندوبست ہو بھی سکتا ہو دھوپ آنے کا بندوبست ہو بھی سکتا ہو اس کے ایریے اور اس کے بناوٹ کے اعتبار سے لیکن وہ ہم دیواروں کو سجانے اور بنانے اور اس میں بھی شاید ہم اپنے ہاتھوں راستہ بند کر دیتے ہوں گے اصل مسئلہ یہ کہ مٹی کا پتلا مٹی سے گھبراتا ہے یہ <سؤال> ان کا جو عورتوں کا کانسپٹ یہ ہوتا ہے دروازہ کھڑکیاں بندہ رکھنے میں کہ باہر سے گرد آ جاتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا یہ صفائی کرنی پڑتی ہے ان کو ان کی اپنی صفائی کی تک اب تو ماسیاں ہیں صفائی کرنے والی یہ صفائی کی زحمت سے بچنے کے لیے اپنا سارا وجود کا اندرونی حصہ ہے وہ گندا کر دیتے ہیں تازہ ہاں نہیں گھسنے ہی نہیں دیتے تھوڑا مطلب ہے درد برداشت کر دی جائے ہم ہیں خاک کے پتلے تو اگر کچھ خاک اگر گھر میں آ تو کیا ہے خاک میں ملی تو جائیں گے تو اس طرح مطلب یہ کہ خاک سے بچنے کے لیے دروازہ بند کر کے بیماری کو ویلکم کیا جاتا ہے یہ کیسے ح سوال آپ کی طرف بڑھتے ہیں پاپا ہم آپ کو ایک ایم ایل اے صاحب کا کچھ تاثر سنا رہے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو بھی کامیابی دے اور دعوت اسلامی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ میرے بھی لیڈر ہیں میرے بھی رہنما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں ان کی ہم تعریف تو نہیں کر سکتے ان کو ہم کوئی ایوارڈ تو نہیں دے سکتے ان کا ایوارڈ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دینا ہے حضر الحسد والسلام کے ساتھ جو ان کا پیار جو محبت یہ دکھا رہے ہیں کہ ایسی ایسے چینل جو تبلیغ کے لیے دعت اسلامی نے شروع کیا ہوا ہے دن رات اس کو کامیابی کے لیے دعا گو ہوں رب العالمين والصلاة والسلام بعد فأعود باللہ من بسم اللہ الرحمن والسلام يا رسول اللہ يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلاء لکھا وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ اور درو دے پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گڑا بخش دیے جاتے ہیں